بولے ہم نے اب کا ودا اپنی اختیار سے خلاف نہ کیا الکن ہم سے کچھ بوجھ اٹھوائے گئے اس قوم کے گہنی کے تو ہم نے انہینڈ ڈال دیا پھر اسی طرح سامری نہیں ڈالا